فضائی قوتوں کے بعد اتنی ایٹمی قوتوں کے بعد اتنی طاقتوں کے بعد اتنے ظلم و کے بعد لیکن آپ دیکھ لیں ایمان سے کہ انہوں نے سروں کو کاٹ تو لیا ہے لیکن سروں کو جھکا نہ سکے انہوں نے انسانوں کو زندہ انسانوں کو لاشوں میں بدل ڈالا ہے لیکن کسی کے دل کو اپنا نہ بنا سکے یہ انقلاب لانے والا صرف ایک ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وا صاحب وسلم کہ جو بغیر کسی تیر کے بغیر کسی تلوار کے بغیر کسی نئی ٹیکنالوجی کے بغیر کسی ایڈمی ہتھیاروں کے بغیر کسی چیزوں کے ایک ایسی سرزمین میں آتا ہے جو وادی غیر عزیز زرین ہے اور جو دنیا کا سب سے بڑا بت ہے کوئی لاد کا پجاری ہے کوئی حزہ کا پجاری ہے کوئی مناز کا پجاری ہے اللہ کے گھر میں تین سو بت بھر دیے گئے ہیں اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کو فخر سمجھا جاتا ہے اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ مرد اور عورت پورے لباس کو اتار کے اریا حالت میں اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں جہالت اپنی آخری حدوں پہ, پہ پہنچ چکی ہے شرک کو ظلمات پوری تہ در تہ پورا ہو کے پوری دنیا پہ اندھیرا چاہ چکا ہے لیکن اس بعد یہ غیر عزی زرے میں اللہ تبارک تعالیٰ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ رحمت دو جہاں کو پیدا فرماتے ہیں اور بیسر و سامانی کا عالم ہے باپ ولادت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے ماں بجمن میں فوت ہو جاتی ہے تفاق کفالت کے لیے دادا ہے کبھی چاچا ہے کبھی اپنا گھر نہیں ہوئی اثر آیا ہے اور پیدائش کے وقت میں گھر میں دیا نہیں جل رہا ہے لیکن وہ اکیلا محمد الرسول اللہ ایمان سے کہیں کہ اس اپنی جماعت کے ساتھ اسیل لاکھ مربع میر پہ اسلام کا پرچم بلند کر دیتا ہے اور جو کلمہ پڑتا ہے وہ زبردستی نہیں بلکہ اندر و باہر و جان سے فدا محمد مصفا ہو جاتا ہے یہ انقلاب دنیا میں کون پیش کر سکتا ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے انقلاب انقلاب فرانس آیا ہے آپ دیکھ لیں شیریت کا انقلاب آیا ہے کیمونیزم کا انقلاب آیا ہے آپ تہذیب رومہ کو دیکھیں تہذیب فارس کو دیکھیں تہذیب مصر کو دیکھیں ایمان سے کہیں کہ کوئی آدمی آج تک اپنے لیے ایسے دیوانے ایسے پروانے ایسے فردانے بھی پیدا کر چکا ہے کہ جن کو مرنے کے بعد بھی ایک فکر ہے کہ حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کے بڑے اداس لہجے میں آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا مجھے بڑا فکر ہے حضور نے فرمایا صبان کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ آپ تو جب قیامت میں جب عالم آخرت میں جب جنت میں ہوں گے تو آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام مقام محمود تو تمام انبیاء سے بھی اونچا ہوگا اور ہم جانے جنت کے کس مرتبے پہ ہوں گے اور حضور میں تو ایک دن میں آپ کو نہ دیکھوں تو میری تو جان نکلنے پہ آ جاتی ہے پھر قیامت میں کیا ہوگا آپ کہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے تو پھر وہاں میں زندگی کیسے گزاروں گا حضور پاک نے فرمایا غم کیوں کرتے ہو المر عمامن اب تمہیں اس کے ساتھ محبت ہے اللہ تمہیں وہاں بھی وفاقت نصیب فرمائے تو یہ انقلاب لانے والا کون ہے صرف محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی و صاحب ہی وص اللہ و تسلیم السیرن کثیرہ کہ جس نے آپ دیکھے آپ ذرا آنکھیں بند کر کے تو سوچے نا جی آج ہم ایک گھر میں رہتے ہیں چار آدمی ہیں لیکن اللہ معاف کرے چاروں کا منہ الگ ہے بیوی کا الگ ہے خاونت کا الگ ہے بیٹوں کا الگ ہے بیٹیوں کا الگ ہے اور اگر یہ بہت کم خوش نصیب گھرانے ہوں گے جن کے گھرانے میں اتفاق ہے یعنی آپ انگلیوں پہ ان گھرانوں کو گن سکتے ہیں ورنہ ہر جگہ جو ہے کسی نہ کسی سے لیکن ذرا غور کریں کہ آمنا کے لال آتے ہیں ان سنگ لاکھ وادیوں میں اس بابی غیر بات میں جہاں اندھیری ہے جہاں ظلمت ہے جہاں شرک ہے جہاں بت پرستی ہے جہاں بتوں کے آگے خون بہانے کو عبادت سمجھا جاتا ہے جہاں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا جو ہے مردانگی سمجھا جاتا ہے اور جہاں ڈاکا مار کے لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا لانا جو ہے بہادری سمجھا جاتا ہے اور جہاں صرف اسی کہ ایک چڑیا اوڑ کے تمہارے باغ سے میرے باغ میں کیوں بیٹھی تھی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہزاروں آدمیوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے اسی میں میرا محمد بدنی آتے ہیں اور ادھر نظر ڈالیں ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے ادھر نظر ڈالیں تو بلال ہے ابو ذر ہے ادھر نظر ڈالیں تو سلمان فارسی ہے ادھر نظر ڈالے تو سہیب رومی ہے آپ دیکھیں کہ عرب عجم کو سب کو ملا کے اپنا دیوانے بنانے والا وہ انقلاب روحانی لانے والا کون ہے وہ اللہ صلی اللہ علیہ والا اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا اس نے کہا دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں وہ انقلاب زمینی ہیں لیکن میرا مدنی تو انقلاب آسمانی لایا ہے اور جتنے دنیا میں انقلاب آئے ہیں وہ انقلاب جسمانی ہیں یعنی کسی کو قیدی بنا لو قیدی ہے جو مرضی آئے کرو دیکھو نا جی آج بھی تو بڑی طاقتیں ہیں نا جو غریبوں کو کمزوروں کو قیدی بنا لیتی ہیں ان کو قرضوں میں جکڑ لیتی ہے ان کو پکڑ کے بند کر لیتے ہیں تو ان کو کہا وہ بول <سؤال> نہیں سکتا ہے وہ زبان سے کہتا ہے بڑی بادشاہ بہت بڑی لیکن اندر سے تو کہتا ہے کتنا بڑے ظالم ہیں کتنے بڑے ڈاکو ہیں تو آپ دنیا جو انقلاب لائی ہے وہ جسمانی ہے روحانی انقلاب لانے والی شخصیت ایک ہے اور وہ اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولاب ہی وصل و تصریم کسی کسیرہ ہے کہ جس نے انقلاب پیدا کر دیا کہ جو مشرق تھے بن گئے جو قاتل تھے وہ رحم دل بن گئے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والے تھے وہ غیروں کی بچیوں کے سروں پہ دوپٹہ رکھنے والے بن گئے جو لوگ آپس میں رات دن لڑنے والے تھے روحا اب رحم کی تفصیل بن گئے جس نے اوس و خدرت کی تلواروں کو ہمیشہ کے لیے نیام میں ڈال کے بھائی بھائی بنا دیا جس نے مہاجروں انسار کے جھگڑے ختم کر کے اقوت ایمانی کی دیوار میں پرو دیا انقلاب لانے والی صرف ایک ذات ہے اور وہ کون ہیں محمد مزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا صاحب ہی تسلیم کسیون کسی اللہ کے کروڑ و سرات و سرات اب بات سمجھے کہ اللہ نے حضور کو بڑا علم دیا ہمارا ایمان اس لیے پہلے بات کو بنیادی طور پہ سمجھے کہ اللہ نے علم تو سب کو دیا اب دیکھیں نا جی ایک مرغی ہے انڈو پہ بٹھاؤ بچے نکل آتے ایسے آپ نے دیکھا کتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ملوگ ہوتے جیسے کپاس کا کوئی چھوٹا سا گولا ہو اچھا وہ دور سے بلی کی آواز سنے تو دوڑ کے اپنی ماں کے پروں کے نیچے چپتے ایک دن کے بچے ہیں ان کو کس نے علم دیا کس سکول میں پڑھے علم تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے کہ یہ بلی جو ہے تمہاری دشمن ہے اور اس سے بچنے کا مقام صرف تمہارے ماں کی جگہ ہے ماں کے پروں کے نیچے چپ جاؤ اور کوئی جگہ نہیں تمہارے دی. یہ علم اللہ نے علم تو سب کو دیا آپ حیران ہیں کہ مثلا ایک جگہ آپ جائیں بڑے بڑے جہاز فارم ہیں ڈیری فارم ہے آپ جا کے وہاں دیکھیں مثلا دو دو سو دو دو ہزار گائے بنی ہوئی ہے سب کے بچے ہیں ان کو چھوڑیں ہر بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اچھا اگر غلطی سے دوسرے کے پاس چل جائے اس کو دودھ نہیں پینے دیں مارتی ہے یہ اس کو کس نے علم دیا آپ نے اس کو نرسری میں پڑھایا یا آپ نے اس کو کسی انگلش میڈیم سکول میں تحتیب سکھائی ہے یعنی آپ اندازہ کریں اچھا آپ جناب جائیں آپ گھوڑے پہ سوار ہیں آپ جنگل میں جا رہے ہیں آپ اس کی لگام ڈال دیں بھو گئے وہ چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو میں راستے پہ لے آتے علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ ہد ہد نے جو رپورٹ دی ہے موجودہ دور کا کوئی بڑے سے بڑا انٹیلیجنس کا آدمی دے سکتا ہے موجودہ دور کا بڑے سے بڑا کوئی خبیر جو ہو وہ ایسی رپورٹ لا سکتا ہے جو ایک پرندہ لے کے ہے علم تو اللہ نے چیونٹی کو بھی دیا ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اب جلدی کرو جلدی کرو بلو میں گھس جاؤ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے اور سب سے زیادہ علم اللہ نے انسانوں کو دیا یاد. سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے انسانوں کو دیا ہے کیونکہ مکلف جو ہے شریعت کا وہ انسان ہے اس کے بعد جو ہے وہ جم ہے تو جب مکلف انسان ہے تو اللہ اس کو علم دے گا اس کو علم ہوگا تو نواز پڑے گا علم ہوگا تو روزہ رکھے گا علم ہوگا تو حج پڑے گا علم ہوگا تو وزو کرے گا علم ہوگا تو غسل کرے گا کیونکہ وہ مکلف ہے کا اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ علم انسان کو دیا ہے اور انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے انبیاء میں سب سے زیادہ علم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے اور رسولوں میں سے سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے بہت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. یہ بات یاد رکھیں سمجھیں تاکہ آپ کے الحمدللہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب کوئی فون وہ حملہ کرے جی, تجربہ نبی کو علم نہیں مانتے دیکھو جی کہتے ہیں نبی کو علم نہیں اتنا بڑی گستا کہتے ہیں کمال ہے جناب اولیاء کو بھی علم نہیں انبیاء کو بھی علم نہیں اور جی خاطم المبیا کو علم نہیں دیکھو جی ایسے گستا تو اگلا آدمی کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے تو بڑی توہین کر رہا ہے کہ حضور کو علم نہیں اچھا پھر اگلا ترجمہ خود کر لیتے ہیں جی علم نہیں تو پھر کیا ہوا علم کے مقابلے پہ تو جہل ہے نا جیسے ہدایت کے مقابلے پہ گمراہی ہے صدق کے مقابلے پہ قسم ہے اگر آپ کہیں جی یہ بات آپ نے سچ نہیں کہی تو کیا مطلب ہوا ایک تو ہے نا آپ کہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ایک ہے کہ بڑے آپ محبت سے کہیں گے کہ جناب آپ نے یہ بات سچی نہیں کی بات تو وہی ہے کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اس کو ذرا آپ نے بڑے مہذب انداز میں کہہ دیا ہے یا آپ کہتے ہیں جی آپ نے جو یہ خبر دی ہے جناب یہ خبر غلط ہے بات تو وہی ہے کہ آپ کہیں جی آپ نے جھوٹ خبر دی ہے جھوٹ بولا ہے تو جب آپ کہیں گے کہ جی امبیا کو علم نہیں اور جی دیکھا جب علم نہیں تو نعوذ باللہ پر جال ہوا نا کو بھی جناب علم نہیں دیکھو جی یہ وہابیوں کے نزدیک پر اولیاء بھی تو جال ہوئے نا علم جو نہیں علم کی زد تو جال ہے تو اس سے بڑا گستاخ بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑا زندیک کوئی ہو سکتا ہے کہ نبی کی شان میں ایسی بات کہے تو بات سنیں یہ محض الزام برائے الزام ہے یہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ کوئی کل پڑھنے والا ایسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے جو وہ بات بناتے ہیں لوگوں کو چڑھانے کے لیے اور لوگوں کے دماغ میں بھرنے کے لیے کہ دیکھو جناب یہ تو گساخے وصول اسی لیے حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی نے کہا اس نے کہا کہ جی اعلی حضرت جو ہیں احمد رضا خان وہ آپ کے بارے میں کفر کے فتوے دیتے ہیں اور آپ کو بڑے بڑے بڑی بری القاب سے یاد کرتے ہیں اور آپ کو بہت برا بلا کہتے ہیں تو آپ فرمایا بھائی جب ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دی گئی کہ ہم نوز حضور پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو گستاخ رسول کو, کو کوئی گالی ہی دے گا تو پھول تو تھوڑے پہنائے گا باقی یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کی دیانت کے خلاف ہے کہ جن پہ توہمت لگائی گئی جب وہ زندہ موجود بیٹھے ہیں تو ہم سے پوچھ لیتے کہ بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے پھر حملہ کرتے تو کہا جی آپ جواب کیوں نہیں دیتے ان نے فرمایا کہ ارے بھائی جس کے برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی وہ نکلتا ہے ہمارے برتن میں یہ باتیں نہیں ہم تو کسی گالی کا جواب گالی سے دے ہی نہیں سکتے تو ہم کیا کرتے اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ علم یہ ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفی اور حضور نے ایسی ایسی خبریں دی ہیں اللہ کہ ایک دن آپ کی بی, بی حضرت زینب فرماتی ہیں کہ حضور آئے میرے گھر میں اور حضور کے چہرے مبارک پہ غم کے اثرات ہیں اور زبانے مبارک پہ یہ لفظ ہیں کہ بئی لل عرب بئی عرب, عرب کی ہلاکت ارب کی ہلاکت ارب کی ہلاکت کا وقت آ گیا تو میں نے ڈر سے پوچھا کہ یار سر اللہ کیا بات ہے فرما علیم فتح ردم سدوج واجوج حدور نے فرمایا کہ آج یاجوج و ماجوج نے اس دیوار میں سب دل میں اتنا سراخ کر لیا ہے بی بی فرمائی و حل کا حضور نے پھر حلقہ بنایا اپنے ابہام کا اور اسبا کا ملا کے کہ اتنا سراخ جو ہے آج انہوں نے کر لیا ہے حالانکہ وہ تو پہلے سراخ کرنے میں ناکام رہے تھے لیکن اتنی سراغ کا ہو جانا بھی دلیل ہے کہ ان کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا اور جب وقت قریب آ گیا تو پھر عرب کی ہلاکت کا زمانہ آ گیا اب اللہ کے دیکھیں یہ تعلق رکھتی ہے خبر یہ آجو جو, جو مجدود سے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدی منورہ میں خبر دے اچھا اور اسی طرح بے این ہی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے ہیں اور خندق کے اندر ایک ایسی چٹان سخت آ گئی کہ جس پہ ہمارے کدال جو ہیں وہ اثر ہی نہیں کرتے تھے ہم نے بڑا زور لگایا اس کو توڑنے پر لیکن ہم نہ توڑ سکے تو ہم نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا و حدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک چٹان اتنی شدید ہے کہ ہماری ساری طاقت ناکام ہو گئی ہے تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے چلو مجھے دکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا پکڑا خود کار میں اترے آمنا کے لال رحمتیں دو عالم خود اترے اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر کر کے ضرب ماری صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک ایسی روشنی نکلی اور دو دفعہ میں اللہ اکبر پھر دوسری زرم ماری پھر روشنی نکلی ازومے اللہ اکبر پھر تیسری زرم ماری تیسری روشنی نکلی ادب ہمیں اللہ اکبر صحابہ حیران میں کہا یا یہ کیا روشنی اچھا کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی پتھر پہ لوہا مارو تو چنگاریاں تو نکلتی ہے اس سے یہ روشنی تو نہیں ہوتی کہ بچرا کے بال نظر آ جائے کسرا اور کیسر کے محل نظر آ جائیں حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی درد ماری ہے تو اس کی روشنی میں اللہ نے مجھے کسرا فارس کے محل دکھلا دیے اور دوسری ماری ہے تو کیسر دکھلا دیا اور تیسری ماری ہے تو حبشہ تک مجھے دکھلا دیا تو صحابہ نے پوچھا یار اللہ ہمیں سمجھ نہیں آیا فرمایا جو جو اللہ نے مجھے دکھایا وہاں میری امت پہنچے گی وہ سارا علاقے پہ میرا دین ہوگا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہبشا والوں سے چھیڑ نہ کرنا ترک والوں سے جنگ نہ کرنا جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں جب تم سے جنگ کرے تو پھر مجبوری ہے ورنہ ترک جب تک تارا کوکم، جب تک انہوں نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے سے نہ لڑنا ترک سے مراد یہ ترک نہیں ہے ایک بات یاد رکھنا عام طور پہ لوگ سمجھتے نہیں ان کا حضور باغ نے باقاعدہ حلیہ بھی آج فرمایا آپ نے فرمایا کل مجان وجوہاتا تھے ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ڈھال کو مار مار کے دبا دیا جاتا ہے یعنی دبے ہوئے اور چھوٹے ناک والے چھوٹی آنکھوں والے اور چہرے ایسے جیسے کسی چیز کو مار مار کے ایسے دبا دیا گیا اور جیسے ڈھال بنا دی گئی ہو تو یہ وہ علاقہ ہے جو ترکی کی انتہا میں اور رشیا کی ابتدا میں یہاں علاقے شروع ہوتے ہیں اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اور ایمان سے کہیں کہ جو حضور نے خبر دی اب آپ خندق میں ہیں یعنی مدینے کی حفاظت کے لیے آپ خندق کھود رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ کیسے روپے میرا حکومت ہوگی کسرا پہ میری حکومت ہوگی حبشہ پہ میری حکومت ہوگی وہ حضور کی پیشین گوئی سو فیصد پوری ہوئی صحابہ کے زمانے میں کہ تو اللہ نے علم دیا تو حضور پہ بترائے حضور تو خندک میں کھڑے ہیں مزید منورا کوئی مواصلات نہیں کوئی ذرائع نہیں اسی طرح ام حرام بنت ملحان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو ظاہر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضور مسکرائے جب نیند سے حضور اٹھے تو ظاہر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرائے تو اور چہرہ ایسے کھلا ہوا ہے جیسے گلاب کھلا ہوا ہو تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا یار سلح ماں آزر دیکھو آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ تو مسکرا رہے ہیں بات کیا ہے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے یعکبو نہ سب وہ دریاؤں پہ کشتیوں میں سوار ہو کر میرے دین کے لیے جنگ لڑیں گے اللہ ان کو صحاب بدر کا درجہ دیں گے تو بی بی نے کہا فد اللہ یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں کے ساتھ ملا دے اس کی اس وقت کی تو عورتیں وہ جاہدہ تھیں نا ان کا بھی جذبہ تھا انہیں کہا یا رسول اللہ اللہ, اللہ سے دعا کریں یا جگہ من میں ماں اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ بنائے آپ نے فرمانتے میں نہ ہوں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک اللہ کا پیغمبر مدینے منورہ میں اپنے بستر پہ سو رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ این جیسے حضور نے خبر دی یہ زمانہ تھا امیر بحاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ سب سے پہلے آپ نے بحری بیڑا تیار ہوا اور یدید ابن سفیان کی قیادت میں اس پہلے نے تیاری کی اور وہی ام حرام بنت ملحان جس نے دعا کے لیے کہا تھا وہ بیڑے میں چڑی قبر اس کے کنارے پہ جب آئے تو بی صاحبہ بی اس کشتی سے گری اور شہید ہو گئی اور وہی دفن ہوئی تو اللہ کے نبی کی بدعا اسی طرح پوری ہوئی جیسے حضور نے فرمائی تھی تو اللہ نے المتا فرمایا تو حضور نے خبر دی ہے حالانکہ یہ تو سب غیب کی باتیں اسی طرح جب سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں محمد سید محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کا بیٹا حضرت حسن بیٹے کا مانا ہے بیٹی کا بیٹا یعنی آپ کے نواسا سیدنا حسن سیدنا حسین یہ دونوں بھائی ہیں نبی بھی فاطمہ کی اولاد ہیں تو حضرت حسن رضی علی اللہ تعالی بہت چھوٹے ہیں ابھی حضور نے فرمایا ان بھر میں لاللہ یوسلی بئی نفی عظیم حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو ہے سردار ہوگا حضور کہ تو ہر بیٹا سردار حضور جو سردار ہیں تو اولاد بھی سردار اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں میں فتنہ جو ہوگا سلو کرائے گا اب حضرت حسن چھوٹے ہیں ابھی تو بچے ہیں ہو اور یہ جھگڑا کب ہوا یہ تو جھگڑا آ بہت بعد میں بہت بعد کے اندر یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سید علی علی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ کا دور آ گیا اس دور میں آنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کے بعد خلافت پہ آئے تو آپ نے حضرت معاویہ سے سلو کر کے وہ جو حضور نے پیشین کوئی دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح سچی فرمائی جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کہ الحمد اور دونوں جماعت مسلمان دونوں جماعت صحابہ دونوں جماعت تابعین دونوں جماعت خیر القرون دونوں جماعتوں پہ اللہ کی کرول رضا اور رحمتیں اسی طرح جو حضور نے فرمایا وہی وہ ہوا اسی طرح میرے آقا سرکار دو جہاں جب ہجرت فرما رہے ہیں اور مدینے کے راستے میں ہیں رابوک کے قریب ہیں آج بھی رابوک کا نام موجود ہے تو رابو کے علاقے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سورافا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی نیت سے کیونکہ کہ سو اونٹ کا انعام رکھا ہوا تھا ابوجہ لینڈ کمپنی نے تو سو اونٹ کی لالچ میں پکڑنے کے لیے وہ بھی علاقوں میں پھر رہا تھا کہ کہیں شاید حضور ادھر سے گزریں تو اس کو دور سے سواریاں نظر آئیں کیونکہ ایک اونٹنے پہ سرکار دو عالم ہیں ایک پہ سید ابھی بکر ہے اور ایک پہ رستے دکھانے والا دلیل ہے اور ایک غلام ہے ابو بکر علی اللہ تعالی کا تو اس نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ وہی لوگ ہیں جو مکے سے بھاگے ہوئے ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑا سردار تھا اور اس زمانے میں عرب کے گھوڑے جو تھے وہ تو دنیا میں مشہور تھے صحیح معنی میں جو اصیل گھوڑے کہلاتے تھے جو صحیح معنوں میں اصلی نسلی گھوڑے ہوتے تھے اور عرب ہی کے ہوتے تھے لیکن آج تو بہت ذہنی تھوڑے سے بطور یادگار بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں گھوڑے ورنہ آج کل عام طور پر وہ گھوڑے اور اونٹ کا دور تو گیا اب تو کیمل سے کٹ رکھ کا دور آ گیا نا وہ دور تو گزر گیا تو کہنا ہے کہ میں نے گھوڑا دوڑایا سید میں ابو بکر کی بھی نظر پڑ گئی اور آپ نے اندازہ لگایا کہ اس تیزی سے گھوڑے دوڑا کے تحقب کرنے والا بندہ خیر خواہ ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہتا ہے میرا گھوڑا آیا تو میرے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور میں بڑی مشکل سے گرتے گرتے بچا میں سوار تھا اس لیے میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ورنہ جب گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے تو سوار تو وہاں جا پڑے گا کہتے ہیں پھر میں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ لگا میں کھینچی راسیں کھینچی اور گھوڑے کو نکالا اور میرے گھوڑے کی تو عادت ہی نہیں تھی کہ ایسا اس کا ہو جائے کہ اس کی ٹانگیں پھنس جائے کمزور گھوڑا ہو زور سے گھوڑے نے اپنے آپ کو نکالا پھر آگے بڑھا پھر پھنس گیا پھر دھس گیا دلی. پھر میں نے نکالا پھر تیسری دفعہ نکالا پھر دھس گیا اب میں سب میں نے کہا بھی یہ نہ گھوڑے کا قصور ہے نہ میرے لیے وہ راستہ لیا ہے تو میرا علاقہ ہے رات دن میں یہاں گھوڑے دوڑاتا ہوں مجھے تو ایک انچ کا پتہ ہے میں نے دور سے آواز دی میں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ میں اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا آپ ٹھہر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دو سرس میں اس نے کہا محمد الرسول اللہ نعم محمد دوسرے کا حضور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ میرا گھوڑا جو تین دفعہ زمین میں دھس رہا ہے اس کی وجہ صرف آپ کی ذات ہے ورنہ نہ میرے گھوڑے کو ایسا کبھی زندگی میں حادثہ پیش آیا ہے نہ میری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے بہرحال میں نے جو کہ اب آپ کو کہہ دیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اطمینان کے ساتھ میرے علاقے سے گزر جائیں آپ مدیر منورہ تشریف لے جائیں اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ کہ ایک تو میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ ٹھہر جائیں امان ہے تو میں سردار ہوں میں اپنی دبان سے نہیں پھروں گا اور دوسرا میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پیچھے آپ کے اگر کوئی دشمن آئے ان کو بھی نہیں آنے دوں گا آپ اطمینان سے سفر کریں حور پاک نے فرمایا کہ سراقہ تم جو بات کہہ رہے ہو مجھے جی یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور میں بھی تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں اب آپ اندازہ کریں کہ وہ ذات جو ہجرت کر کے جا رہی ہے یعنی مکے والے جن کو مکے بھی نہیں رہنے دیتے مجب ہو کے ہجرت بھرما کے جا ہیں اور کل دو آدمی ساتھ ہیں اور خبر دے رہے ہیں کسرا کی جو اس زمانے کی سپر پاور ہے اس دور میں طاقتیں یہی تھی یا, یا فارستیں یا کسرا فارس تھا یا روم تھا یا کسرا کہلاتا تھا یا کیسر کہلاتا تھا بڑی طاقتیں تو یہی تھی باقی تو سب چھوٹی چھوٹی طاقتیں تو, تو سورا نے کہا ٹھیک ہے لیکن سورا کہتا ہے حضور چلے گئے میں سوچتا رہا کہ اللہ کے نبی جو کو مسلمان تو نہیں تھا نا یہ مان لیتا فوراً میں سوچتا رہا کہ کیسی بات کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکے والے رہنے نہیں دیتے مکہ فتح نہیں کر سکے اور خبر دے رہے ہیں کہ کسرا فتح ہوگا اور پھر کسرا فتح ہوگا اور اس کا بادشاہ شکست کھائے گا اس کے کنگن جو ہے وہ سراخا پہنے گا میں تو شرابوں سے زیادہ اگلی بستی کی سرداری کا میں نے کبھی نہیں سوچا تو یہ آپ مجھے کیسی خبر دے رہے ہیں تو سرا کہتی ہیں کہ کچھ وقفے کے بعد کچھ سوار جو ہے مکہ بکرما سے تاقف کرتے ہوئے حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو میری بستی میں آ میں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ مکے والوں خیر تو ہے کیا بات ہے کیسے جا رہے ہیں؟ انہیں کہا جی محمد رسول اللہ سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کے نکلے ہیں اور قریش نے ایک سو اونٹوں کا اعلان کیا ہے اور ہم ان کی تلاش میں ہیں تاکہ ہم ان کو پالیں تو ان کو پکڑ لیں سرا کہتے ہیں کہ مجھے وہ وعدہ یاد آ گیا میں نے کہا آواز سنو اگر تو وہ اس رستے سے گئے ہیں تو پھر اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب تم نہیں پکڑ سکتے میں نے بڑا گھوڑا دوڑایا ہے میں نہیں پکڑ سکا تم کیسے پکڑو گے یا پھر وہ اس راستے سے نہیں گئے گے راستہ بدل گئے ہوں اس راستے پر جتنا میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا ہے نا تم نہیں دوڑا سکتے ہو میں نہیں پکڑ سکا تم کیسے پکڑو گے یہ تمہارے کمزور سے گھوڑے ووڑے جو ہے نہیں پکڑ سکتے تو کہتا ہے میں نے ان کو بھی واپس بھیج دیا اور میں نے حضور کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا پورا کیا اللہ کی شان دیکھیں کہ سراخ کا مسلمان ہو گئے اور سیدنا امیر المود عمر کا دور آ گیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا زمانہ گزر گیا سیدنا عمر کا زمانہ آ گیا خلافت کا اور کس طرح مسلمانوں نے فتح کیا فارس فتح ہو گیا اور مال غنیمت میں وہ سارا بادشاہ کے محل کا سارا سامان جو ہے وہ حضرت عمر کے سامنے ہے اور حضرت عمر دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور مال کو ایسی چٹور رہے ہیں اور اس میں دیکھا تو فوراً کنگن بھی ہے تو آپ نے پوچھا یہ کنگن کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ فارس کا بادشاہ جو ہے اس زمانے میں لوگ سونے کے بادشاہ جتنے وہ کنگن بھی پہنتے تھے اور سونے کے گلے میں مالائیں بھی پہنتے تھے اور سونے کے تاج بھی پہنتے تھے انہوں نے کہا جی یہ اس بادشاہ کے کنگن ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا نے غلام کو کہ جلدی کرو پورے لشکر میں آواز دو کے اے نہ سورا کہا ہے جلدی لے آؤ میرے دربار میں سوراخا کو اب ڈھونڈ رہے ہیں یا سوراخا یا سوراخا عجب امیر المومنین عجب امیر المومنین المنی جلدی جاؤ عمر بلا رہے ہیں حضرت سوراخا آئے تو حضرت عمر نے روتے ہوئے وہ کنگن اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا کہ سوراخا آج ہاتھ آگے بڑھاؤ میں اپنے ہاتھ سے تیرے ہاتھوں میں پہنانا چاہتا ہوں سودا کا رسول اللہ یاد ہے جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا سراخا کہتا ہے واللہ میں حیران ہو کے رہ گیا میں نے کہا سدا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھیا اللہ واقعی تیرے نبی نے سچ فرمایا تھا کہاں وہ ہجرت کا دبانا کہاں وہ اتنے دور کے بعد اور کہاں سورا اور کہا کسرا بادشاہ کے کنگن اور آج میرے ہاتھ تو اللہ نے علم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور اسی طرح یاد رکھیں اور یاد, یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں کہ جتنے یہ میں واقعات عرض کر رہا ہوں یہ کوئی تاریخی واقعات یہ حادیث مبارک کے واقعات ہیں یہ حدیثوں میں ہیں بخاری میں ہیں مسلم میں ہیں نسائی میں ہیں یعنی الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ ان میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حدیث سے مبارک میں نہ ہو یعنی الحمدللہ سم الحمد ان میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حدیث سے مبارک میں نہ ہو اب اسی سے جناب آپ اندازہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حدیفہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے آپ نے فرمایا الحباد اتزا کروں کس بات پہ کیا, کیا بات کر رہے تھے بڑے زور شور سے بات کر رہے تھے کیا بات تھی ہم نے کہا صلی اللہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے جب جی تک دست کی دینا آئے ہم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک دس چیزیں نہ آئے اس کے بعد قیامت آئے گی تو ان دس چیزوں میں حضور نے فرمایا کہ ایک تو مشرق میں خصف آئے گا یاد ہے کہ خصف کا معنی ہوتا ہے زمین میں دھنس جانا اور ایک مغرب میں خصف آئے گا اور ایک جزیرت العرب میں خصف آئے گا اور ایک دھواں ہوگا جو عالمی دھواں ہوگا پوری دنیا پہ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابت الارض نکلے گا ایک جانور ہے جو سفا کی پہاڑی کے نیچے سے نکلے گا اور بولے گا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ظاہر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسا ابن مریم نازل ہوں گے اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیا بتائے اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ایک آگ نکلے گی اس آگ کی روشنی میں لوگ جو ہیں یعنی عرب والے لوگ جو ہیں وہ شام اور فارس اور کسرا اور بسرا کے علاقے کے محل جو ہیں وہ دیکھیں گے اچھا وہ عمایت تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ چھ سو چروجا ہجری میں وہ آگ ظاہر ہو چکی جو حضور نے فرمائی بے نہیں اسی طرح اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ نہر فرات سے سونا نکلے گا یہ دیکھا نہیں کہ ساری دنیا کی نظریں کیوں ہیں مشکل تو یہی آ گئی ہے نا کہ ہم تو قرآن شریف پڑھتے ہیں پھونک مارنے کے لیے یا کسی مردے کو بخشوانے کے لیے یا طویج دیکھ کے روٹی کھانے کے لیے یا کوئی بہت بڑا جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے لیکن ہم نے قرآن کو اس طرح بھی نہ پڑھا کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ یا ارجو بھی ہا اللہ فرماتے ہیں ہم اللہ جاننے والے ہیں جو زمین میں چیزیں داخل ہوتی ہیں ہم نے بس یہی سمجھ دیا کہ جی پانی داخل ہوتا ہے بیج داخل ہوتا ہے بندہ مر جائے تو اس کو بھی ہم قبر میں داخل کرتے ہیں دو تین چیزیں ہم نے حالانکہ یہ بھی نہ سوچا کہ یہ آیت تو صورت اور میں ہے اصل اللہ اشارہ تو ان خزائن و معدن کی طرف کر رہے ہیں جو اللہ نے زمین میں داخل کی ہیں لیکن تم ان کو نکالنے والے نہ بنو دشمن اگر نکال لے تو پھر گلا کس بات کا کرتے ہو میں تو آج بھی کہتا ہوں گا اور ہمیشہ میں نے باہر کے یورپ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی اور ہر جگہ بھی میں نے کہا اللہ کے بندے کی کیا بات ہے اس طرح مقابلہ کرو گے لوگوں کو کہ کسی جگہ بم رکھ دو کسی جگہ بس اڑا دو کسی جگہ دس یہ کیا ہے یہ تو اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے کیا اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ تم جا کے نہاتے لوگوں کو مار دو اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کسی چرچ میں حملہ کر دو اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کسی جی ہسپتال میں جا کے دعوی بول دو اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کسی ٹرین میں جا کے حملہ کر دو بس تو جا کے اڑا دو اس میں چاہے تمہارا مطلوبہ آدمی ایک بھی نہ ہو اور سارے بے گناہ ہمارے جائیں اسلام ہے جب ہم یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ اپنے آپ کو لذات دنیا میں اور شہدات دنیا میں اور پیسہ اور پیسہ اور پیسے میں اتنا غرق کر چکے ہیں کہ آپ تو کافروں کے مقابلے پہ پانی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ان نے ساری دنیا کو کوکا کولا دیا وسی کولا دیا فنٹا دیا تم مسلمان نے کوئی پانی بنایا ہے مقابلے پر ایک مولوی کو یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ جی کوکا کولا نہ پیا پر. بپسی کو لانا پیا کرو جی. کیا پیا کرو جی متبادل بھی تو دو نا یہ تو ٹھیک ہے میں بھی ان لوگوں میں ہوں کی ہے ان کے یہ برگر ہیں ان کے میکڈونلڈ ہیں یہ جتنے فرنچائز ہیں یہ سب یہودیوں کے ہیں ان کا پیسہ سب یہودیوں کو جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک آدمی نے بات کی وہ کہنے لگا جی کہ آپ کے ملک میں آلو ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ آلو سے کیا کیا چیزیں بناتے ہیں اب مولوی مکی صاحب کہہ لوں تو وہیں کھڑو ہو گیا میں نے کیا سالن بناتے ہیں نہ ایمان سے اور کیا میں پتہ تھا کہ آلو سے کیا کیا بناتے ہیں میں نے کہا جناب یہ وہ بھی کو سارن سارن بنا لیتے ہیں کبھی کسی عورت کے چہرے پہ جھائیاں وائیاں پڑ جائیں تو چہرے کو بھی مل لیتی ہے اور چھوٹا بچہ کوئی اور چیز نہ کھا سکے تو آلو کو رگڑ بگڑ کے نرم ہوتا ہے ہم وہ کھلا دیتے ہیں نے کہا جناب ہم پانچ سو قسم کے آئٹم صرف آلو سے بناتے ہیں دیکھو ساری دنیا کو چپس پہ لگا دیا ہے کہ نہیں گمبری پہ لگا دیا ہے کہ نہیں تو جب ہم علم نہیں رکھتے ہیں تو مقابلے کا کیا مطلب ہے آپ علم حاصل کریں علم کا مقابلہ علم سے ہوگا جہاں سے تو نہیں ہوگا نا یہ بات ہی نہ رکھا کریں کہ جی ہم تو ماشاءاللہ اللہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں دیکھو جی ایک بزرگ ہے اللہ والا ہے تہجت گدار شبار ہے رات دن اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے اگر وہ مدینہ منورہ جائے کار پر تو وہ چار گھنٹے پہ پہنچے گا اور ایک کافر اگر ہوائی جہاز پہ جائے تو وہ تو آدھے گھنٹے میں پہ پہنچ جائے گا تو پھر یہ بزرگ ہی کدھر گئی تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کوئی بزرگی شدرگی نہیں اللہ کی سب مخلوق ہے جو محنت کرے گا وہ پالے گا جو محنت نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا ہم نے تو علم یہی حاصل کیا ہے نا جی کہ ہمارے ملک میں جب ہمارے کسی ذمہ دار کی فصل کپاس کی اچھی ہو جائے نا سمجھو کہ لادمن یا تو عورت اغوا کرے گا یا ایک دو قتل کرائے گا اس کے بعد باقی زندگی جیل میں جس کے پاس چار پیسے آ جائیں سمجھو کہ یہ سیدھا یا تو جوا کھیلے گا یہ سیدھا کسی طوائب کے کوٹھے پہ جائے گا یا اور کچھ زیادہ پیسے آ جائیں تو یہ فلم بنانی شروع کر دے گا ہم تو یہی ترقی کر رہے ہیں یا فٹ بال کھیلے گا یا کرکٹ کھیلے گا اس میں فخر کرے گا جی کافلوں کی حکومت میں بھی ہمارے مسلمان رہے ہیں مجھے اور مسلمانوں کو وہ ہرائیں گے یہ ہماری قابلیت ہے اور پھر ہم چیلنج کرتے ہیں ہم سے مقابلے کا کس بات کا مقابلہ ہے کسی بات کا بھی مقابلہ نہیں ہے کہ وہ علم سے جنگ لڑتے ہیں وہ عقل سے جنگ لڑتے ہیں تم جہل سے کیسے جنگ لڑ سکتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے تو تمہیں سبق دیا تھا کہ تمہارے لیے میں نے زمینوں میں کیا رکھا ہے تو تم نے آج تک ایمان سے کہیں سونا کس نے نکالا چاندی کس نے نکالا پٹرول کس نے نکالا یہ خزائے السماوات ابل رز بکن کی قدر گئی تم کہاں گئے ہو جن کے اصل معے کو سب سے پہلے سبق تو اللہ نے یہ قرآن میں دیا تھا نا جی کیوں ہم تو بالکل کھل کے کہتے ہیں کہ اگر یہ علم یورپ والوں کا اپنا تھا اگر یہ علم فرنگیوں کا اپنا تھا اگر علم رومیوں کا اپنا تھا اگر علم یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا تھا تو حضور کے زمانے سے پہلے کیوں نہیں نکال دیا بھائی حضور کے زمانے سے پہلے بھی تو یہودی موجود تھے عیسائی موجود تھے اس وقت انہوں نے یہ جدید راکٹ بھی نہیں بنائے اس وقت جدید ایٹم بھی نہیں بنایا اس وقت جدید یہ ذرے کی تحقیق پہ بھی نہیں پہنچے مادے کی تحقیق پہ بھی نہیں پہنچے یہ جین یاد کی تحقیق پر بھی نہیں پہنچے یہ ساری باتیں بعد میں کیوں کی کہ حضور اقبار جب اللہ کا قرآن آیا اور محمد مدیع نے جب اللہ کے راز و اسرار کھول کے امت کو سنائے تو باقی امت طویز لکھنے پہ رہ گئی یا دشمن نے وہ راز حاصل ہم صرف اسی بات میں رہے کہ ہم نے کہا کہ جناب تمہارا اگر دشمن ہو نا تو بس اللہ تعالیٰ کا ففال اربوں کا سابل پیل والی صورت پڑھو نا ہاتھیوں کی طرح اللہ اس کو مار دے گا بس پھونک جو دیں گے نا جی پھونک ماریں گے نا جی وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جب بم مارتا تھا نا ہمارے پیر کلر سے نکل کے پکڑے مزاروں سے نکل آتے اور کہتے ہیں جی ان کے پیلٹ کہتے تھے کہ ہمیں سبز پوش لباس میں فوج نظر آتی تھی وہ کہا ہے پتا نہیں وہ اکتر میں کہاں چلے نہ فوج آئی نہ پیر آئے نہ کسی نے بم پکڑا نہ کسی نے بم روکا شاید وہ بھی ناراض ہو گئے ہوں گے کہ پینسٹھ میں جو ہم نے پکڑے ہیں تو ان کو کیا دیا ہے انہیں کہا مرنے دو یہ سب کی حالت کی باتیں ہیں ایمان سے میرا ایمان ہے کہ یہ سارے اسرار کھولنے والا کون ہے اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ کہ اللہ نے وہ علم دیے ہیں کہ حضور چودہ سو سال پہلے اپنی امت کو تیار کریں حضور نے تو اتنے تک بھی بتا دیا کہ ایک فوج آئے گی جو اللہ کے کعبے کو گرانے کے ارادے سے پڑھ رہے ہو نا اخباروں میں آج کل حضور نے تو چودہ سو سال پہلے فرمایا اور فرمایا جب وہ مقام میں بیدا پہ پہنچیں گے تو اللہ کے عذاب سے غرق ہو جائیں گے اللہ پھر بھی اپنے کعبے کی حفاظت کریں گے اور حضور نے ان کے غرق ہونے کی جگہ بھی بتلا دی مقام بی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ ساری قومیں ساری غیر مسلم قومیں مل کے ایسا حملہ کریں گی جیسے تم کھانے کے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہو آج دیکھ لیں اسلام کے خلاف سب کٹیں اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ نے کثیرا <تصحیح> تم کو پہلے انبیاء جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی دجال سے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے لیکن انہوں نے وہ بات نہیں بتلائی امتوں کو جو میں بتلا رہا ہوں کہ دجال ہوگا لیکن دجال کانا ہوگا ایک آنکھ ہوگی اس کی اور مکت اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوا بھی ہوگا کاف پارا یعنی کافر ہر مسلمان جو ہے وہ پڑھ لے گا اور حضور نے یہ بھی بتلایا کہ جب دجال آئے گا تو چالیس دن رہے گا دنیا میں جب دجال آئے گا تو چالیس دن رہے گا لیکن پھر میں پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن جو ہیں وہ آم، آم دینوں کے برابر ہوں گے اور تمہیں ساری دنیا پہ دجال گھومے گا اور دجال کو اللہ ایسی قوتیں بھی دے دیں گے کہ زمین کو کہے گا آخر جی خزائن کہ زمین اپنے خزانے نکالو تو زمین خزانے نکال کے پھینک دے گی خشک دریاؤں کو کہے گا کہ چلو تو دریا چل پڑیں گے اور اس کے بعد جنت ساتھ ہوگی جہنم بھی اس کے ساتھ ہوگی لیکن حضور نے فرمایا میں خیال کرنا اس کی بظاہر جو جنت ہے وہ جہنم ہوگی اور بظاہر جو جہنم ہے وہ جنت ہوگی اس لیے اس کے فطرے سے بچنا اور حضور نے فرمایا ساری دنیا میں جائے گا لیکن میرے مدینے میں اور مکے میں داخل نہیں ہوگا اللہ ان کا بحال ملائی اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے ادھر آنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے مار مار کے بھگا دیں گے اور این جب اس کا عروج ہوگا دجال کا تو یمزر عی صاحب نے مریم الارض شرکی و قسطہ اللہ نے مریم اتریں گے دشک میں اتریں گے اور منارہ بیضا پہ اتریں گے اترنے کے بعد دجال کو بھی ابن مریم قتل کریں گے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم صلیب کی قوت کو بھی ختم کریں گے جزیہ بھی ختم کریں گے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا اسلام کا غلبہ ہوگا چودہ سو سال پہلے سرکار دو عالم نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے کتنا علم کتنے مغیبات ہیں کتنے واقعات ہیں کتنے وہ اسرار الہی ہیں کتنے وہ اسرار ربانی ہیں جو اللہ کے نبی نے سرکار دو عالم سیدنا دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ کھولے ہیں انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی, باقی واخر دامان علامد اللہ رب العالمین اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ دروس عقیدہ مسلم کے سلسلے میں درس سابق میں ہم نے مسئلہ علم غیب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی کیونکہ چونکہ مسئلہ علم غیب جو ہے انتہائی اہم مسئلہ ہے اسی مسئلے کے اندر اگر انسان قرآن و سنت سے ہٹ کر ذرا سے بھی اپنے عقیدے میں کمزوری پائے تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ شرک نکلتا ہے تو جہاں اللہ کی وحدانیت و تو پہ ہمارا ایمان ہے اس کی ربوبیت پہ ہمارا ایمان ہے اسماء و صفاط پہ ہمارا ایمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ختم نبوت آپ کی صفات آپ کی عظمت شان پر ہمارا ایمان ہے اسی طرح عقیدے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ عالم الغیب بھی عالم ما کا وما یقون وما ہوا کا الى علاومل کیا علم کلیات و جزئیات موجودات و معدومات سب کا عالم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی رات اسی لیے قرآن مقدس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے سکھوں کا تعلق علم سے ہے مثلاً عالم ہے علیم ہے اللام ہے اللام الغیوب ہے عالم الغیب ہے عالم الغیب والشہادہ شہادہ ہے علیم ہے علیم بذات سدور ہے اعلم بما اب تومون یہ سب صفت صرف اللہ اور کسی کے لیے اسی ضمن میں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم دیا ہوتا اور ان سب میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے اور تمام رسول میں پھر علزم العزم من علیہ علیہم و تسلیم کو دیا ہے اور پھر سب سے زیادہ جو کہ شان بھی عظمت بھی بڑی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو سب سے زیادہ علم اللہ نے آپ کو دیا ہے لیکن یہ تمام علوم جو ہیں اللہ نے بڑے علم اب سرکار دو علم وسلم اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی یعنی غار ہرا اس کو ہرا بھی کہتے ہیں اور جبل نور بھی کہتے ہیں اور غار کو غار ہیرا بھی کہتے ہیں اور بعض کتب میں اسی کا نام جبل ہرا بھی آ جاتا ہے نور تو اس کو اس رسبت سے بھی شاید علماء اور رقیم نے کہا ہو کہ چونکہ سب سے پہلے قرآن کی آیتیں اس پہ اتری ہیں اور قرآن اللہ کا اتارا ہوا نور ہے امز اللہ عرے کا نورم مبینہ اللہ کے انبیاء بھی نور ہیں نور نبوت ہیں نور ہدایت ہیں ورنہ جن سے بشے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار پہ ہیں آپ کے ساتھ سیدنا دنہ بکر ہیں سیدنا عثمان ہیں سیدنا عمر ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین اور گارے گرا جو ہے جی آپ بہاڑ کو ایسے زلزلہ زلدر آیا زلزلے کے جٹ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بت رک جاؤ ما علیہ الا نبی و صدیقن و شہیدان اوقا ماکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر کوئی نہیں مگر ایک اللہ کا نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اور ابو بکر صدیق کا ہونا یہ تو بات معلوم ہے لیکن حضرت عثمان اور حضرت عمر کے بارے میں پہلے اطلاع دینا کہ دونوں شہید ہوں گے تو یہ, یہ تو غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ کل کو کیا ہوگا موت کب آئے گی اور موت کیسی ہوگی لیکن حضور نے پہلے بتلا دیا کہ دونوں جو ہیں وہ شہید ہوں گے تو اللہ نے ان کو غیب کی خبر سے متعلق فرمایا اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ سرکار دو رحمت دو جہاں سیدنا آب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام فرمانے کے لیے استراحت کے لیے ایک اپنے صحابی انصاری کے باغ میں تشریف لے آئے اور باغ میں آ کر باغ کے درمیان میں جو کنواں تھا کونہ باغ کو پانی لگانے کے لیے اس کنویں کی مڈیر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھ گئے اور پاؤں مبارک جو تھے وہ کنویں میں لٹکا یعنی بے تکلفی سے اچھا خدا کی شان ہے کہ اس زمانے میں کہ یہ کوئی مقیف یا ایئر کنڈیشن یہ زمانہ تو نہیں تھا نا تو اس دور میں تو اگر باغ ہو اس میں کنواں ہو اور کنویں کے ذکر چونکہ پانی کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے تکلفی کے ساتھ ایسے پاؤں مبارک لٹکا کے کنویں کے منڈے پہ بیٹھتے اور ساتھ اپنے خادم کو صحابی کو یہ بھی حکم فرما دیا کہ باغ میں کوئی داخل نہ ہو جب تک میری اجازت نہ ہو اصل میں سرکار دو عالم سسل کچھ دیر آرام فرمانا چاہتے تھے کہ کچھ درختوں کا سایہ ہوئے گا کنواں ہے پانی ہے پینے کے لیے بھی ٹھنڈا پانی ہے کھجورے ہیں تو کچھ دیر میں آرام کر لوں تو حضور نے حکم فرمایا کہ کوئی آدمی داخل نہ ہو جب تک میرا اجازت نہ ہو صحابی جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا رسول اللہ کوئی داخل نہیں ہو اتفاق کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نے حکم دیا انہوں نے کہا میرا عرض کرو اگر اجازت دیں گے تو میں آ جاؤں گا اگر اجازت نہیں دیں گے تو واپس نہ جاؤں گا تو صحابی نے آ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر عل سیدنا ابو بکر دروازے میں کھڑے ہیں جستاز اجازت مانتے ہیں آپ نے فرمایا ان کو اجازت ہے ان کو آنے دو بشیر ہو اور ساتھ میری طرف سے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری بھی دے دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ لائے اور آ کے حضور کا سلام کیا اور حدیث میں آتا ہے اور علماء نے محدثین نے وضاحت کی ہے کہ حضور کے دائیں جانب وہ بھی کنویں میں اسی طرح پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اس پر بھی محدثین نے بحث کی ہے اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علوم حدیث جو ہیں ان کو محنت سے حاصل کرو ان کو علماء سے حاصل کرو ان کو ان لوگوں سے حاصل کرو جنہوں نے علم حدیث کو باقاعدہ حاصل کیا ہے علوم حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آدمی اردو کتاب لے لے اردو میں ترجمہ اور کہہ دی میں ماشاء اللہ حدیث سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں آج ان کو یہاں کی کہ ترجمہ پڑھنا چاہیے اللہ توفیق دے قرآن کا ترجمہ پڑھیں حدیث کا ترجمہ پڑھیں بار بار مطالعہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں لیکن اس کو یہ نہ سمجھ سمجھنے کہ مجھے علم حدیث سے کوئی واقفیت ہو گئی ہے شناسائی ہو گئی ہے یا میں صرف اردو کا ترجمہ دے کے اب حدیث سمجھ لیتا ہوں یہ بڑا مشکل مسئلہ اس کے لیے لازم ہے کہ آدمی کسی استاد سے کسی شیخ سے کسی محدث سے اور محدث بھی وہ جن لوگوں کی اسناد صحیح ہوں تو اس لیے اب علماء نے اس پر بھی مسئلہ نکالا ہے کہ اگر حضرت ابو بغیر آ گئے ویسے کیسے بیٹھ گئے کنویں میں پاؤں لٹکا کے چلو بھئی حضور پاک تو پہلے سے بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم تھی آپ کی فراست تھی آپ کی ذکاوت تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں باہر ادب ہو کے بیٹھتا ہوں تو پھر حضور پاک کو بھی تکلف چھوڑنا پڑے گا حضور بھی پھر تکلف فرما کے میرے لیے باہر اپنا آرام سے بیٹھیں گے لیکن جیسے حضور بیٹھے میں ویسے ہی بیٹھ جاؤں تو حضور اپنی آزادی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو اب اگر میں سامنے بن کے بیٹھوں بات صاحب باتیں حضور سر کو بھی بن کے بیٹھنا ہوگا لیکن اگر میں بھی اسی طرح بیٹھ جاؤں تو بے تکلفی سے تاکہ آپ کے آرام میں خرنا تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازہ کھٹکا صحابی دوڑا گیا اس نے کہا یا رسول اللہ جا عمر باپ والا باپن حضرت عمر کھڑے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں اب دیکھو نا جی یہ سارے قدرت کے مسئلے ہیں نا ہم تو کہیں گے کہ اتفاق ہے لیکن یہ قدرت کے مسئلے ہیں نا کہ سرکار کے بعد پہلے ابو بکر آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ امر ہی آتا ہے کوئی اور بھی تو آ سکتا سارا یہ اللہ کے فیصلے ہیں تقدیر بیچتی ہے نا. تو سیدنا عمر کے لیے ادور نے فرمایا کہ جاؤ اجازت دے دو اور بشرو بالجنتی اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے زندگی میں جنت کی بشارت مل جائے حضرت آئے سلام کیا اور حضور کے بائیں جانب ایک جانب سیدھی ابو بگر بیٹھے تھے ادھر ابو بکر بیٹھے تھے بائیں جانب اسی منڈیر پہ اسی طرح بیٹھ گئے جیسے حضرت بیٹھے تھے ٹانگے اسی طرح اٹکا لی اب دیکھیں سب کو کسی نے سکھایا تو نہیں تھا کہ اسی طرح کرو لیکن اللہ دل میں ڈالتے تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا صحابی نے یا رسول اللہ حضرت عثمان دروازے پہ کھڑے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو بشرو بل علا اللہ بلوند سیب اس کو کہہ دو کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو لیکن تم پہ ایک امتحان آئے گا مصیبت آئے گی اور پھر ادور میں بازار بربادی فرما فرمایا کہ تم پہ جو کمیز ہوگی خلافت کی وہ لوگ اتاریں گے لیکن تم اتارنے نہ دینا تم اس پہ جمے رہنا لیکن تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے اب حضرت عثمان بھی حاضر ہو گئے حضور کو سلام کیا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ جس طرف ادھر سید ابو بکر بیٹھے ہیں ادھر سید ابھر بیٹھے ہیں تو اب مڈیر پہ جگہ کوئی نہیں اب کنویں کے منڈیر پہ خدا کی قدرت ہے کہ جگہ کوئی نہیں اللہ کو جو یہی منظور ہے تو حضرت عثمان سامنے بیٹھ گئے منڈیر گول ہوتی ہے نا اس طرف تو سیدنا آکا درمیان میں ہیں سیدنا ابو بکر دائیں ہیں سیدنا عمر بائیں ہیں سیدنا عثمان سامنے بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اسی طرح پاؤں مبارک جیسے لٹکا لیے تو محدس نے اشارہ لکھا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ مزار میں بھی اسی طرح ابو بہ عمر نے دائیں بائیں آنا تھا اور عثمان نے سامنے جنت البقیج جانا تھا اللہ کو تقدیر کے یہ فیصلے تھے اللہ کے فیصلوں کو کون بدل سکتا ہے اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی اور بے عین ہی اسی طرح پیش آیا کہ حضرت عثمان کی خلافت میں امتحان آ گیا مصیبت آ گئی آپ کا محاصرہ کیا گیا آپ کو مظلوم شہید ہونا پڑا لوگوں نے آپ کی خلافت چھیننے کی ہر ممکن کوشش کی وہ جو حضور باغ نے خبر دی تھی ایک ایک لفظ سچا ثابت یہ بھی تو غیب کی بات اسی طرح حضرت امبار صحابی ہیں رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت امبار آئے تو حضور پاک نے فرمایا کہ امبار تمہیں شہادت رسیب ہوگی اور تک تو لقل فیاتل اور تمہیں جو ہے ایک باغی جماعت قتل کرے اب حضرت عبار جو ہیں جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں جنگ ہوئی تو جو لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے ان کے ہاتھوں سے حضرت عمار قتل ہوئے جو حضور نے خبر دی تھی اسے سچی ثابت ہوئی لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنے کے بعد لوگ غلطی سے حضرت عمار کے قتل کا الزام جو ہے وہ سید ابو آب پہ لگا دیتے ہیں ری اللہ تعالیٰ عنہ پہ یا سی دن آب وبیا اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اصحاب رسول اللہ ہیں کیونکہ وہ اس طرف ہیں لہذا وہ کہتے ہیں جو حضور نے جو فرمایا تھا کہ تخت العلفی الباغیہ تو لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ فیا باغیہ یہی تھا تو یہ ان کی غلطی بات کو سمجھے سیدنا علی اور سیدنا ابو عابی رضوان اللہ علیہ و عجبہین یہ الحمدللہ خلفاء راشدین میں مشاجرات صحابہ میں میں بحث کر چکا ہوں, کر چکا ہوں. لیکن موٹی بات آپ یہ سمجھ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارک میں وضاحت کر دی اور فَمَا لَا تَقْتُلُكَ يَا أَمَّارُ مِنْ أَصْحَابِي وَلَاكِنْ يَقْتُلُكَ الْفِيَةَ الْبَاغِيَا آپ نے فرمایا امبا تجے میرا سہاوی کوئی قتل نہیں کرے گا لیکن تمہیں وہ باغی ٹولی جو ہے وہ قتل کرے گی اب باغی ٹولی قتل کر حضرت معاویہ پر تو کوئی قصور نہیں حضرت معاویہ تجھے نہیں لڑکت صحابی ہے اور حضور نے باقاعدہ وضاحت کر دی کہ تجھے میرا سہابی کوئی قتل نہیں کرے لائق تو لوگ لکھخلک صحابی بلاکنگ اور یہ باغیا تو تھے جو لڑانے والے تھے تو ان کو یہ وہی تو تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں پہلے سید علی اور سید عائشہ کو لڑا دیا اس کے بعد سیدنا علی اور سیدنا وحافیہ کو لڑا دیا تو یہ ساری خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے رہے تھے یہ بھی تو غیب کی خبر اور اسی طرح بھی آئے تو بات کو سمجھیے یہ مانا نہیں کہ ہم نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ جیسے بعض مفت اور بعض اہل احوا لوگ جو ہیں اہل بدعت لوگ جو ہیں اور نعوذ باللہ جو بدعات کی منازل سے بھی ترقی کر کے شرک کی وادیوں میں جا پڑے ہیں وہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں نہیں یہ تو انبیاء کے علم کے قائل ہی نہیں انبیاء کا علم نہیں مانتے گستاخیں شور برپا کر دیتے ہیں اور لوگ بیچارے ان کے شور میں آ جاتے ہیں یہ بات غلط ہے ہم انبیاء کے علم کے قائل ان کی عظمت کے قائل ان کی شان کے قائل بلکہ شیخ الاسلام ابن تعمیر مح اللہ اور بڑے بڑے یعنی جیت علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آدمی باریک بینی سے مطالعہ کرے تو کم از کم دس ہزار غیب کی خبریں تو اللہ کے قرآن میں مل جائیں گی جو حضور کو اللہ نے خبر دی ہے یعنی اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کیا جائے لیکن بات کو سمجھیں یہی مشکل ہوتی ہے کہ باطل جو ہے نا جی وہ عقیدہ مسلمانوں کے برباد کرنے کے لیے بس ایک فوراً شور مچا دیں گے کہ گستاخ ہیں اور انبیاء کے علم کے قائل نہیں اور نبی کے علم کے قائل نہیں اور اولیاء اللہ کے علم کے قائل نہیں اور بے ادب اور بے ادب اور, اور گستا نوزہ نوزب اللہ اللہ تبارک وطار اب آپ فرمائے اللہ تبارک وطالعہ نے امبیا یا نوز بغیر علم کے بھیج دیے تھے یہ وہ بات ہے کوئی صحیح العقل انسان یہ بات مان سکتا ہے لیکن بات کو سمجھے ایک ہے غیب کی خبر جس کو قرآن کہتا ہے امبا الغیب قرآن کہتا ہے اظہار الگ الغیب اطلاع الگ الغیب اخبار عن الغیب لیکن ایک ہے علم غیب اسی بات کو سمجھنے میں تو اللہ کی رحمت سے عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہوگا ایک ہے غیب کی خبریں غیب کی خبریں تو حضور نے کوئی ایک دی يسمي القرآن تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه لل... اسی قرآن کا تک دل کے می نئی ہر کم چچال محر چور پوم کن چچا لمحی محمد یہ غائب کی خبریں تو ہیں جو ہم آپ کو بھائی کے ذریعے بتا رہے ہیں یہ جی غائب تو ہیں اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم سیداب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں موجود ہیں اور خیبر میں جنگ ہو رہی ہے بڑے دوروں سے جنگ ہے بہرحال خیبر میں کوئی ایک قلعہ نہیں تھا خیبر میں بہت یہودی تھے اور بڑے قلعے تھے اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ صرف سیدنا علی نے فتح فرمائے بڑے بڑے صحابہ نے کے لیے فتح ہی البتہ ایک قلعہ تھا جو معروف تھا مرہب کے نام سے وہ بڑا مضبوط قلعہ تھا اور اس پہ بار بار حملہ ہونے کے باوجود مسلمان فتح نہ کر پائے کیونکہ یہودی قلعے کے اندر تھے مسلمان نے باہر محاصرہ کیا ہوا تھا مسلمانوں نے بھی انتہا کوشش کی لیکن اتنی دیواریں مضبوط تھیں اور دروازے مضبوط تھے اور پسیلے اتنی بلند تھیں کہ اس پہ قابو پانا جو ہے مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا اور پھر ایک آدمی بند قلعے میں بیٹھا ہے وہ تو اوپر سے پتھر ہی برساتا رہے تو کافی ہے نا اب اس دور میں کوئی ہوائی جہاز اس دور میں یہ کوئی ایسے ذرائع تو تھے نہیں اس دور میں تو بڑے سے بڑا منجویگ ہوتے تھے اسے پتھر مارتے تھے کہ دیوار ٹوٹ جائے اور اسی طرح دور سے کھڑے ہو کے تیر برسائے جاتے تھے کہ دونوں کی طاقت جو ہے وہ تیر اندازی کے ساتھ کچھ لوگ ادھر مر گئے کچھ اوپر والوں نے نیچے والوں کے مار دیے اور اسی طرح اوپر والے جو ہیں جی وہ آگ کے یعنی برتنوں میں آگ بھر کے پھینکتے تھے نیچے والوں پہ پتھر پھینکتے تھے نیچے والوں پہ اور نیچے والے جو ہیں وہ مختلف لوہے کی چادروں کی ڈھال بنا کے ان کو آگے رکھے آہستہ آہستہ دیوار کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے تھے جنگیں تو اس وقت ہوتی تھی آج تو ایک کمپیوٹر کے بٹن ہاتھ رکھنے کی جنگ ہے ہی بات والی بات ہے ہی نہیں آج تو یہ ہے کہ جی آپ بیٹھے رہے ہیں اور دس ہزار پانچ ہزار دو ہزار تین ہزار ایک ہزار, بٹن دبایا اور خود بخود جہاد جا رہا ہے اس میں بندے کی بھی ضرورت نہیں اب تو وہ جنگے آگے کے جہاد روبوٹ چلائیں گے بغیر انسانوں کے چلیں گے آٹو کنٹرول ہوں گے گھر بیٹھے ہوئے کنٹرول ہو رہے ہیں اب کیا بہادری ہے بھائی آگے بہادر ہو یا کمزور ہو کیا نتیجہ نکلے گا بہادری اور شجاعت جو تھی وہ تو اس دور میں تھی نا کہ جب آمنے سامنے کی ٹکر ہوتی تھی اور پھر سفیں بن جاتی تھیں اور صفوں کے بعد بھی بہادر ایک دوسرے کو للکارتے تھے کہ ہل مند ہل مند ہے کوئی جو میرے مقابلے پہ نکلے اور باقی دونوں طرف فوج کھڑی ہے مزا رہے کہ بد نہیں کریں بد آدی کریں بس وہ دو لڑ رہے ہیں باقی دیکھ رہے ہیں یعنی آج ہم تو مسجد میں نہیں کرتے ہیں نا مسجد میں جھوٹ بولتے ہیں وہ جنگ کے میدان میں بھی نہیں بد نہیں کرتے ہیں یعنی جنگ ہو رہی ہے بھی جنگ میں تو ورنہ تو ایک بڑی مثال مشہور ہے نا کہ جی عشق اور مشک میں یعنی محبت اور جنگ میں جی سب جائز ہوتا ہے یہ ایک بڑا محاورہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے نماز بھی نہ پڑھو تو جائز ہوتا ہے اور اگر کوئی آدمی بہن سے نکال کر ہوئے محبت کرتے ہوئے تو وہ بھی جائز ہے چونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے حالت کے جملے ہیں لوگوں کے دماغ میں آ گئے ہیں وہ جی کیا ہوا جی محبت تھی وہ جی کیا ہوا پھر وہ ہمارا ان سے جھگڑا تھا نا پھر محبت اور جنگ میں جی سب کچھ ہو جاتا ہے یہ جاہر ان کے جملے ہیں حلال وہی حلال ہے جس کو اللہ نے حلال کیا حرام وہی حرام ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے جائز وہی جائز ہے جس کو اللہ اللہ کے رسول جائز بتلائیں اور نجائز وہی کیل ہے جس کو اللہ اللہ کے رسول نجائز بتلائیں ہمارے ہاتھ میں تحلیل تحریم یا جائز نجائز کے فتح نہیں ہوتے قرآن و روشنی کی صنعت کے اندر بات کی جاتی ہے تو بہرحال اب یہ ہے کہ وہ قیافت نہیں ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر آپ نے, اللہ اللہ نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا جو ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی کو حضور فوج دے کے بھیجتے مقابلے کے لیے وہ ایک پرچم لے کے چلتے اپنا اپنا پرچم تھا کبھی کوئی لے لیا کبھی کوئی لے لیا آج کل تو پرچم پہ پر بھی باقاعدہ مقصد ہے کہ علوم ہوتے ہیں کہ جی اس میں سفید ہے تو کیا نشان ہے اور سرخ ہے تو کیا مراد ہے اور کالا ہے تو کیا مراد ہے نیلا ہے تو کیا مراد ہے اور سبز ہے تو کیا مراد ہے آج کل تو اس پر بھی ریسرچ ہوتی ہے نا تحقیق ہوتی ہے اور بڑے بڑے اس میں پرچم کے اندر بڑے بڑے یعنی ان کے اشارات چھپے ہوتے ہیں کہ اس ملک کے مارد وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے تو اب چنا اب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم نے اعلان فرما دیا کہا تو غدن کہ کل میں پرچم جو ہے ایک ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات اللہ اللہ کے رسول سے تو سب محبت کرتے ہیں نا کون ہو سا جو اللہ سے محبت نہ کرے کون ہوگا جس کو سرکار دو علم سے محبت ہو کمال یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اصل بات تو یہ تھی. سمجھنے والی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نیند نہیں آئی ساری رات کہ پتہ نہیں یہ مقام کس کو ملتا ہے صاحبہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نیند نہیں آئی ساری رات کہ پتہ نہیں یہ مقام کس کو ملتا ہے یہ وقام جو ہے کس کو ملتا ہے آج تو کسی کا نام جہاد میں ہے ہو کہتا ہے یار پیسے لے لو میرا نام کٹوا دو آج کل تو ہم مسلمان ایسے بہادر ہیں نا ماشاءاللہ کسی کا نام آج جائے جب خط میں نبوت کی تاریخیں چلتی تھیں اور نام لکھے جاتے تھے لوگ باقاعدہ پیسے دے کے سفارش کرتے تھے میرا نام کسی طرح کٹوا دے یار ساما بیٹا ہے تو پھنس جائے گا یہ مولوی ہیں جہاد کے نام پہ مروا ڈالیں یہ لوگوں کو دنیا میں جی دکھا رہے ہیں کچھ ٹھیک بھی کہتے ہوں گے وہ کہتے ہیں پہلے یہ بتاو گے اتنے عرصہ ہو گیا ہے مولوی کتنے مرے ہیں تقریریں کر کر کے لوگوں کے تو ماشاءاللہ اللہ بیڑے پار کرا دیے لیکن خود کتنے برے ان کا اپنا کوئی بیٹا گیا ہے لیکن اب الحمدللہ ایسے واقعات ایک نہیں ہزاروں میں موجود ہیں کہ علماء نے خود بھی قربانی دیا علماء کی اولادوں نے بھی قربانی علماء کے خاندانوں نے بھی قربانی دی بہرحال تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے اور صبح کی نماز جب حضور نے پڑھائی اب شوق دیکھیں نا جی صحابہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب اول میں پہلے تو سب پہ اول میں پہنچے کہ ابھی پہلی سامنے ہوں گے نا تو سامنے ہوں گے اور پھر جب حضور نے سلام پھرا تو ہم تھوڑے تھوڑے اور آگے ہو گئے کہ بھئی حضور کی نظر مجھ میں پڑ جائے مجھے جھنڈا دیتے ہیں حضور پاک نے نظر دوڑائی اور پھر میں اے حضرت علی کا صاحب نے کہا فی آئی نئی ہیرمدن یا رسول اللہ حضور ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے وہ اپنے خیمے میں ہیں اور وہ جماعت میں بھی حادر نہیں ہو سکے اور نہیں ہو سکتا ہے کہ صاحبی ہو اور جماعت میں حادر نہ ہو ادور میں سما یہ نہیں بلاؤ والی حضرت علی رضی اللہ تعالی علو فرماتے ہیں کہ مجھے جب لے کے آئے نا تو میں نے دو ساتھیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے مجھے آنکھ میں اتنی تکلیف ہے مجھے زمین نظر نہیں آتی میں ان کے گندے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا ہوں اور حضور کے سامنے آ گیا حضور نے فرمایا کہ علی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج یہ پرچم تم پکڑو اور تم دستہ لے کے حملہ کرو کلا حبے میں نے کہا آمن یا رسول اللہ حضور نے جان قربان ہے لیکن میں تو زمین کی پشت بھی نہیں دیکھ سکتا میں تو چل نہیں سکتا تو لڑائی کیسے کروں گا آپ نے فرمایا ادنو علی میرے قریب ہو جاؤ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ادور پاک نے اپنا لو اپنے ہاتھوں سے مہربانی فرما کے میری آنکھوں پہ لگا دیا کہتے ہیں خدا کی قسم میں بس حضور کے آنکھ سے ہاتھ ہٹے اور میری ساری تکلیف دور ہو گئی اور اس کے بعد کبھی پھر وہ تکلیف مجھے دوبارہ نہیں ہوئی پھر میں کیا پرچم نے لو حضرت علی رلی علی اللہ تعالیٰ نے وہ پرچم ہاتھ میں لیا اور جا کے قلعہ پتا پتہ کیا حضور نے پہلے خبر دے دی پہلے بتا دیا کہ اس آدمی کو پرچم دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول کو محبوب ہے اور اسی کے ہاتھ میں فتح ہوگا اللہ نے فتح تا فرما دی اسی طرح صحابہ فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں سخت آندھی چلی کہتے ہیں شدید آندھی آئی تو حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے منافق کی مدینے میں موت ہو گئی صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں لیکن جب ہم مدینے میں پہنچے تو پتا چلا کہ فلاں منافق مر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر آتا فرما دی اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہیں بڑا واقعہ الحمدللہ للہ آپ کسرم بھی آپ سن چکے پڑھ چکے سیرت النبی میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں ایک وقت ایسا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جا بازو کو بلا کے فرمایا آپ نے فرمایا کہ کل انشاء اللہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے اور فلا جگہ فلا کا پھر قتل ہوگا فلا جگہ فلا کا پھر قتل ہوگا فلا جگہ فلاح کافر قتل ہوگا فلاں جگہ فلاح کافر قتل ہوگا اور صحابہ کے تھے خدا کی قسم جب جنگ بدر ختم ہو گئی ہم نے ان جگہوں کو جا کے دیکھا تو ایک انچ کا بھی فرق نہیں تھا اسی جگہ اس کافر کی لاش پڑی تھی جہاں حضور نے اشارہ فرمایا تھا